الحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شفین نرو شاہبَََََََََََََََََََرشہ باقى تمام سامین برادران خارن صحو شمس اقبال سے سلامت كرتے ہمارے سلسلے دس كتاب دعوت شريف ميں سے دس نمبر چار سو ستائس اور انہتر ہے سكسٹى نائن ہے اور اوراد فت میں سے ہمارے بعض سلسلہ اوراد فتح میں سے تو چار سو ستائیس جو ہے شروع شابی تک دروس کی تعداد ہے اور سکسٹی نائن جو ہے یہ اوراد فتحیہ کا درست نمبر سکسٹی نائن ہے yani شروع شعبے تک ہم نے ایکم ستر درست عوراد فتحیہ کی ہے میں دے چکا ہوں عزین گرامی الحمدللہ اور اس وقت ہمارے سلسلہ اوراد فتحیہ میں سے اس کا پہلا حصہ ملک الجبار کا جو حصہ ہے اس میں ہیں آپ لوگوں کو باروطہ ملک الجبار کے حصے میں چودہ پچاس مرتبہ لا الہ الا اللہ کا تکرار ہوا ہے اس میں سے آج جو ہے چودہ و لا لہ کی توضیع ہے اس کے ساتھ جو ہے ہر لا اللہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ دعائیہ کلمات کبھی اللہ کے اسماع الحسنہ ہیں کبھی کچھ دعا کلمات ہیں تو آج کے چودہ نمبر لا لہ میں یہ مکمل یہ دعا یہ ہے لا اللہ لاہ قوۃ اللہ الا اہتک ہے تک جی لا لا اللہ لاہ قوت الا بلّہ اس میں بھی آپ لوگ خاص یہ ذہن میں رکھیں لا اللہ خوش لوگ جو ہیں چونکہ قوت کے پر تشدید ہے نا تو حلّہ کے پر بھی تشدید پڑتے ہیں یہ غلط ہے ہاں اس سے معنی بالکل غلط ہو جاتی ہے تو اس کو خاص طور پر خیال رکھیں ہاں جی ہوا کے معنی کچھ اور ہے ہولا کے معنی ہاں جی آ... طاقت قوت کے معنی میں ہے قدرت کے معنی میں ہے ہاں جی لیکن جو ہے ہوا ہو تو حالت تبدیل ہونے کے معنی میں ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا ٹرانسفر ہونا تبدیلی ہونا اس معنی میں تو یہ معنیٰ آسمان زمین فراق ہو جاتی ہے لہذا لا حول و شاکن بننا ہے لا حول ولا لاولا ولاقوۃو پہ البتہ پہ تشدید ہے الا بلّہ یہ مقدس کلمہ ہے تو اس کا صحیح تلفظ یہ ہے لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا بلّہ اس میں جو ہے لا الہ الحر توضیع لوگوں کو بار بار ہو چکا ہوں لا کے معنی نہیں ہرگز نہیں کے معنی میں الہ معبود کے معنی میں ایسی ذات جو اس کی عبادت کی جائے پرست کی جائے ہاں جی اللہ حرف سے نہ ہے مگر سوا کے معنی دیتا ہے اللہ جو ہے اس کائنات کے مالک حقیقی خالق حقیقی رب حقیقی ہاں جی اور اس کائنات کے جو ہے بادشاہ ہے حقیقی سب کچھ وہی اللہ ہے اس ذات کا جو ہے نام اقدس اللہ ہو ہے اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے چوائز کیا ہے ہاں جی خود اپنے لیے چوائز اللہ خود فرماتے ہیں کیا جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بھی اس کائنات میں اللہ ہے کیا تم کسی اور کو بھی اللہ کے نام سے پہچانتے ہو یعنی ہرگز کوئی اور شے ہے ہی نہیں جس کو اللہ کے نام سے پہچانا جائے اللہ اسی پاک ذات ہے جو تمام ہاں جی ہاں جو ہے صفات جمالی اور جلالی اور کمالی سے متصف ذات ہے ہاں جی تو لا الہ الا اللہ ہاں جی اللہ کے سوا اللہ ذات واجب الوجود کے سوا اللہ کے وہ اللہ جس کے سوا کوئی واجبات واجب الوجود ہے جو تمام صفات جلالی و جمالی اور کمالی سے متصف ہے اس اللہ کے سوا اس کا کے اندر کوئی بھی شعر پرستش اور عبادت کے لائے ہرگس نہیں ہے آگے لا حول ولا قوت الا بلّہ اس مقدس جملے کی توضیح مطلوب ہے تو لغات عربی لغات میں لکھا ہے ایک لغات بینام قاموس سلجدید جو عربی اردو ہے اس میں فرماتے ہیں لا حولا اس میں لا نفی جش کے لے نہیں کوئی نہیں کے معنی میں حولا کا جو ہے کئی معنی ہے ایک سال کے معنی میں حولن ہاولنقے میں بھی آیا ہوا ہے حولا ہول جیسے جانوروں کے بارے میں آتے ہیں سال گزرنا زکوٰۃ کے باب میں چاندی کے باب میں تو سال کے معنی میں بھی ہے دوسرا معنی قدرت کا معنی لکھا ہے القام سجیر اور حولہ کے ایک معنیٰ قرب آس پاس ہے نا حول دار گھر کے قرقریب میں گھر کے آس پاس میں یہ بھی شمار ہوتا ہے حولا قزا حولا قزا یعنی کہا ہے فلاں چیز کے سلسلے میں یہ معنی بھی آتا ہے لیکن یہاں اس دعا میں جو ہے اس دعا میں مراد جو ہے حولا سے قدرت ہے اللہ اللہ کے معنی کوئی قدرت نہیں ہے ہاں جی کوئی قدرت نہیں ہے کسی کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے ہاں جی؟ یہ معنیٰ ایک معنی یہ معنی جو تین چار معنی القاموس سجدید میں حولا کا لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ دوسرا جو ہے المنجد لغت کے حوالے سے بتا رہا ہوں اس میں لکھا ہے حالا یا حولو حولن اس کے معنی پھیلی متحرک ہونا ہاں جی لاہلا قوت اللہ بلّہ منجد لغت میں اس کا تجمہ یوں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر یعنی اس کے ارادے اس کی چاہت کے بغیر نہ حرکت ہے نہ قوت ہے یہ تو یوں مانا کیا ہے اللہ حول یعنی حول ان کے معنی حرکت متحرک ہونا تو حول کے معنی حرکت تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی اس کی رضا مندی اور اس کے ارادے کے بغیر نہ حرکت ہے نہ قوت یعنی کسی بھی چیز میں اللہ نہ چاہیں تو پوری کائنات کو چھام کر سکتے ہیں ہر شاد کی زندگی کو چام کر سکتے ہیں ہر شاد کو فالض زدہ کر کے ہانجے جی چام کر سکتے ہیں لہذا اس مفت اللّہ بہت ہی وہ اچھا معنی کیا ہے انہوں نے لغت میں کہ اللہ کی مشت کے بغیر نہ حرکت ہے نہ قوت بہت ہی چام معنیٰ کیا ہے یہ اچھا معنی ہے یعنی کسی اللہ نہ چاہیں تو کسی بھی چیز میں کوئی حرکت نہیں ہوگا کیونکہ حرکت حیات سے پیدا ہوتی ہے حیات زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ کے ذات ہے وہ جب تک ہمیں زندگی دیا ہوا ہے اس کمی زندگی دینا اس کی معیشت ہے ہماری موت کے معین دن تک اس وقت تک ہماری زندگی میں چمک دمک ہے رانایم ہیں خوبصورتیاں ہیں خوشیاں ہیں رات و ہنج لیکن جو ہے جس دن فائل کلوز بنا ہوتے ہیں وہ سب چیز خاموش ہو جاتی ہے زیادہ جو نو ہی مانے کہ اللہ اللہ خدا اللہ تعالیٰ کی معیشت کے بغیر نہ حرکت ہے حولہ کے معنی حرکت کے اور خوبت کے معنی قوت ہی کیا ہے منجد لغت میں کیا اور قرآن پاک کے ایک مخصوص لغت ہے جس میں جو ہے قرآن الفاظ قرآن پاک کے اندر جو مشکل الفاظ ہے ان کا معنی کیا ہوا ہے مفردات راغب نامی مشہور لغت ہے اس میں فرماتے ہیں الحود یعنی بہ نون لکھا گیا یعنی نباب نثرۂ یعنی سے یعنی اسم حوالۂ یا حولو فیل معنی ہو. تو دراصل اس کے معنی کسی چیز کے متغیر ہونے اور دوسری چیزوں سے الگ ہونا ہے یہ لغت یوں معنی کہتے ہیں اس کے اصل لغوی معنی یہ کہ دراصل اس کے معنی کہ اس کا معنی جو ہے ہاول کا کسی چیز کے متغیر ہونے اور دوسری چیز سے الگ ہونے۔ الحال انسان وغیرہ کی وہ حالت ہے جو نفس نفس جسم اور مال کے اعتبار سے جو جو نفس انسانی انسان کی جو نفس جو ہے جو نفس جسم اور مال کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے انسان کی فرمائیے الحال انسان وغیرہ کی وہ حالت ہے جو نفس جسم اور مال کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے اور ہول کا لفظی معنی ہول کا لفظ کہتے ہیں مالی بدنی اور جسمانی تینوں قسم کے قوت پر بولا جاتا ہے کہتے ہیں یہ ہول جو ہے کسی کے مالی قوت کے لیے بھی بدنی قوت کے لیے بھی جسمانی قوت کے لیے تینوں قسم کی قوت پر بولا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے لاہ اللہ ولا قوت اللہ اللہ کے سوا کچھ ہیلا اور قوت نہیں یہ مفردات رقمی تجم ہے اللہ کے سوا کچھ ہیلا اور قوت نہیں یعنی اللہ جو نہ چاہیں تو انسان خوش بھی نہیں کر سکتا ہے کچھ ہیلا ہی نہیں کوئی چارہ کوئی چارہ نہیں انسان کے پاس کسی قسم کی چارہ گری نہیں ہے ہاں اور نہ کوئی طاقت ہے اللہ کے سوا اللہ نہ چاہیں اس کی مشتر شامل نہ ہو اس کے ارادے شامل حال نہ ہو تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انسان پھر ایک جامد چیز بن کے رہے گا خاموش ہو جائے گا تو یہ محردات لغت میں یہ معنی کیا اور قرآن باق میں یہ آیت ہے یہ بھی اسے محرادات لغت میں لکھا ہے کی توضیح ان اللہ یحول بین المر وقلوی القرآن جو ہے ہاں جی، انفال سورہ انفال عید نمبر اس میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یاہول بین المر وقلو تجمہ کیا اور جان رکھو کہ خدا ان کے معنی جان رکھو بے شک باخیر ہاں جی اللہ یحول بین ن المر وکلو یعنی خدا جو ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یا حائل ہو جاتا ہے بین نل المر انسان اور جہاں آدمی انسان اور اس کے خلب دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو اس آیت میں جو ہے اس آیت میں باری تعالیٰ کے ہاں جی مغلب ہونے کی طرف اشارہ ہے اللہ مقلب القلوب انسانوں کے دلوں کے اندر تبدیلی لاتے ہیں ایک بندہ پہلے منفی سوچتا رہتا تھا اللہ اس پر لطف کرم کرتا ہے اور اچھا سوچنے لگتا ہے ہاں جی اپنے کے سوچنے لگتا ہے یہ مقلب القلوب ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق انسان کے دل میں ایسی بات ڈال دیتا ہے جو اسے اس کے مقصد سے پھیر دیتا ہے ہاں جی کبھی انسان جو ہے آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں کبھی انسان ایک غلط کام کرنا چاہتے ہیں اللہ جو اس کے دل میں ایسی بات ڈالتے ہیں وہ غلط بات سے بات آ جاتے ہیں کبھی انسان ایک جذباتی نقصان دہ کام کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ اس کے دل میں وہ بات ڈالتے ہیں ہاں اس کے دل میں کہ وہ غلط کام سے اس نقصان دہ کام سے باس آ جاتے ہیں تو وہ یہ سارے معنی مفردات راغب میں لکھا تو توضیح اس کے میں داخل توضیح دے دینا چاہ رہا ہوں کہ لوغی معنی کے لحاظ سے اب ابر جنہیں بھی تین لغات کا میرے حوالہ دیا المنج کام و اور مفرادات راغب ہاں جی ان لوغی معنی کے لحاظ سے لا اللہ جو ایک زمانہ یہ بنے گا کسی قسم کی طاقت کسی قسم کی حرکت کی گنجائش نہیں لاہول یوں من جائے گا کسی قسم کی طاقت کسی قسم کی حرکت کی گنجائش نہیں انسان اپنی طرف سے اپنے آپ سے لاہولا کوئی طاقت نہیں یہ سے صحیح نہ مالی نہ بدنی ب جسمانی یعنی اگر اللہ نہ دے دیں اللہ بلّا اللہ ہی کی مدد سے وہ مال دیں گے تو آپ کے اندر مالی قوت آ جائے گا وہ آپ کو صحت دیں گے تو آپ کے بدن میں قوت آ جائے گا وہ آپ کو ہانجے سلامت رکھیں گے جو کھانے پیئیں گے وہ سب ہانجے آپ کے جسم کو عفت ہوگا تو آپ کے اندر جسمانی طاقت قوت آ جائیں گے لہذا جو ہے اس لغوی معنی کو سامنے رکھیں تو یہ معنی اس کے سامنے آتا ہے کہ کسی لاہولہ کسی قسم کی طاقت نہیں کسی قسم کی حرکت کی گنجائش نہیں لا لاہولہ کوئی طاقت نہیں نہ مالی نہ بدنی نہ جسمانی ایک لا لاہولہ کا یہ بھی ہے لاہولا جی یعنی برائی سے بجنے کی کوئی طاقت لا لاہولا یعنی برائی سے بجنے کی کوئی طاقت ولا قوت اور نیکی کرنے کی بھی کوئی قوت و قدرت صرف اللہ کی توفیق سے میسر ہو سکتی ہے ہاں جی ایک تجمہ جو ہے اس کو مدلہ کے طاقت اور قوت میں نہیں رکھا بلکہ اس کو ایک محدود ایک نو جو ہے حول کو برائی سے بجنے کے ساتھ مربوط کیا اور قوت کو نیکی کرنے سے ساتھ مجھ سے مربوط کر دیا اس کے ساتھ قید کر دیا ہاں جی کہ لاہور یعنی برائی سے بجنے کی کوئی طاقت ولا قوتہ اور نیکی کرنے کی بھی کوئی طاقت و قدرت صرف اللہ کی توفیق سے میسر ہو سکتی ہے ہاں جی تو ترجمہ جو ہے یہ تجمہ علامہ بشیر محروم نے کیا ہے ان کے تجمہ میں یہ لکھا ہوا تو یہ معنیٰ حادث میں حضرت علی سے علیہ السلام سے منقول ہے علیہ السلام سے یہی معنیٰ منقول ہے تو چونکہ علیہ السلام سے منقول ہے تو اس پر کسی کو کوئی بات کرنے کا حق نہیں پہنچتا ہے تو یقیناً یہ اس کی ایک تفصیر ہے یہ زیادہ قابل فہم بنائیں لوگوں کو ہاں جی یعنی کوئی کوئی یہ سوچے نا, میں میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا اس کے اندر غرور آ جائے تو اللہ فرماتا ہے تو یہ, یہ تو آپ کو یہ یہ اخلاق سکھاتا ہے اخلاق لاہر بندے مومن اللہ نہ چاہیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا یہ اس کا تمہارے پر لطف و کرم ہے اس کے نام ہے کہ وہ تمہارے دل میں اللہ گناہوں سے نفرت ڈالتا ہے ہاں اور گناہ سے بچنے کی توفیق دے دیں تو تم گناہ سے بچتا بعض کے دل میں یہ بات آ جائے جب کچھ جب اچھی عبادتیں کرے نیک امال کرے ہاں جے اور صدقہ خیرات خوب دے دیں تو وہ یہ سوچیں میں میں ہوں جو یہ سارے نیک کام کرنے والا اس میں انا کا ظہور عجب وغیرہ آنے لگ جائے اس اور انا کے ظہور کو توڑنے کے لیے علی نے اس کا یہی ترجمہ و فرمایا وہ لاکھوں و کرنے کے بھی کوئی قوت و قدرت اللہ کے توفیق کے بغیر میسر نہیں ہوتے بندہ ممن اللہ نہ چاہیں اس کی توفیق تمہارے شامل حال نہ ہو اس کا لطف و کرم تمہارے شامل حال نہ ہو اس کے رحمتیں تمہارے شامل حال نہ ہو تو تم کچھ نہیں کر سکتے ہاں جی تو تم خوش نہیں کر سکتے یہ بس گناہوں سے بجنا اور نیکی کی توفیق یہ سب اس پاک ذات کے توفیق سے ہیں اس کے عنایتوں سے ہے لہٰذا بند مومن اگر گناہ سے بچ پایا تو اس وقت اللہ کا شکر کرو یا اللہ کے توفیق سے میں گناہ سے بچ سکا اگر کوئی نیکی کی توفیق ملے ہاں جی کوئی توفیق فوراً اللہ کا شکر کرو یا اللہ تو نے مجھے یہ نیک عمل یہ نماز یہ روزہ یہ صدقہ یہ خیرات یہ حج یہ زیارت یہ والدین کی خدمت یہ صلاحم یہ مومنین کی خدمت ہم فکراں مساقی کی خدمت کے اللہ تو نے مجھے توفیق دے دیا ورنہ میں بھی کنجوس مکھی چوس بن سکتا تھا ہاں جی لیکن تو نے مجھے میرے اندر سخاوت پیدا کیا تو نے مجھے مال تیرے راستے میں خرچ کرنا مجھے آسان کر دیا بول کے فوراً اللہ کا شکر کریں اور یہ ایمان پیدا کریں کہ صرف اللہ کے توفیق سے ممکن ہے تو الحمد للہ لا لاہ کا توضیع ہو گیا باقی والا کہ توضیع ان شاء کل کے درخت میں دے دیں گے